عمل استاد حضرت علامہ مولانا مفتی حضر احمد صاحب کشتی دامن برکات کو ملا دیا آپ کے عمل سے قبل انتہائی محبت و حقیقت کے ساتھ استقبال کیجیے نارے نعرے نارے نعرے نشال نعرے تحفیر نعرے مستفافا اماد بہادر بہود بلاش الله آل. اسلام منویل لو وسلہ معلیا رو بل والا آلک وسام کیا سی والسلام ہبھی بلات سلا خاتم سی تمہارا آلیکا السلام علیکم ہم دو سنا تم بات دعا ہے دی. ارحم جل جلال رو جی گار گاہر ناچیر نفس و شیتان میں شرطوں نجات پر مارو ائن سات خاندان دوست رمضان المبارک مبارک شریف تال باقی سر جمع شریف اور اج کتبے کا عنوان ایمان کی شاخیں سکتا کے اندر مبارک کے سیدنا ابو حرارا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا سلیمان بن بلال ردی اللہ تعالی ان ہو تو روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف روایات قول لا الہ الا اللہ و ادناہا اما تدقل اذا عن الطریق والحیا و شعبت من الیمان سید دعالم نور مجسم صل اللہ تعالی علیہ وآلہی و بارکہ وسلم نے فرمایا ایمان سٹھتے یا ستر تو کچھ شعبے نے کچھ خسلت کچھ شاخان نے آلہ ارفع افضل لا الہ الا اللہ آخ اور سب تو چھوٹا رستے تو موری شہ ہٹاو اور حیا ایمان دا شعبہ یعنی اس حدیث مبارک دے اندر ایمان دیاں شاخا ستر تو کچھ اتنے دسیاں گئی کہ ستر تو اتنے کچھ ایمان دیاں شاخا اسلام دین ایمان یہ ایک درخت وگوں پاک کے پاک آیا ایسا درخت جہدیا جڑاں تحت سرا بچ اور شاخا اسمانہ تو ایک خسلتا فرائز یہ اسلام دیا شاخ یعنی درخت دیا ٹہنیاں ٹہنیاں درخت دیا کل درخت پورا گا ٹہنیاں کٹدیا جان درخت کٹتا جان ساریا ٹہنیاں مار دیو دے پھر موڈی رہ جاں. حدیث مبارک تو چتے کچھ ٹہنیاں دسیا گئیاں یعنی تشویحن سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاخا نے بندہ مسلمان کوشش کر کے اپنے ایمان دین دا درخت پورا کرے اس درخت دی چھان تھلے دنیا چکون لوے آخرت تو خود سمجھدار ہو دیاں دیا کٹ دے جاؤ تے چانت نہیں رنی استو جی سیک پینے تھلو سڑدے رہنا اسلام ایک درخت مبارک اس مبارک درخت دیاں جس بندے ٹہنی اپنے دین پوریا کی ستبا درخت مبارک کے تھلے ایس جہانے چی سکھ لے گا قیامت نی تپش ہوگی اوتے بھی سکھ لگے گا یہ ٹہنیاں جنیا کم ہوں جان گیا ایمان کام ہندہ کم ہوں جانے کمزور ہوں جان سہنیا شاخا پوریا تا ایمان مضبوط ہوتا جائیں ہوں میں اج اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال تو آنو او ہی خسلتا بیان کرنی ہے ایمان دیا خلاصہ بطور انج تفصیل لالتے بڑا لما موضوع ہے حدیث مبارک دے اندر اس حدیث جی میں ایمان دے دوبیا پڑھی اس دے اندر وہ شوبے سارے دسے نہیں گئے صرف یہ نہیں دسیا گیا کہ ستر تو کچھ شوبے ہیں تفصیل نہیں وضاحت نہیں کہڑے نے یہ پھر ساری شریعت کے امام نے محب تھین نے جنہ کی قرآن اور حدیث دے بڑی وسیع نگاہ دی ان حضرات نے اپنیا کتابوں شوبیا کی وضاحت اور تفصیل فرمائی تلاش کر کے ان تلاش کر کے سارا کچھ لیا ہے لیا ان حدیف چوئی اس موجود ات بڑی وی کتاب جڑی ہے وہ شب المان امام بہتی ستاں جلدان دی کتاب ہے اندر تفصیل اے لوبے ای ایمان دے بیان ہوئے میں اس وقت اللہ تعالی دی مدد تو فیق جس کتاب پیش کرنے یہ کتاب مختصر و الایمان ایمان ہے امام بے حقی شعب الایمان دا اختصار کیتا ہے امام ابو جعفر عمر قزوینی نے میں اس پیش کر رہا اونج شعب الایمان دے بیان بیانے امام کسری کتاب ہے وہ بھی ناچیز کو پہلے نمبر تے پہ ایمان دا شوبہ امامہ نے جو بیان فرمایا ہے ایمان دی پہلی حسلت الایمان بلا ہے ازا وج اللہ اللہ دی ایمان رکھنا ازا وج اللہ اے ایمان دی پہلی حسلت پہلا شوب ہے یاد دینا منو آ مینو بلا اے ایمان والو اللہ تے ایمان رکھو دوسرا شعبہ رسولہ ایمان دوجی خسلت رسولہ ایمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسرا شعبہ فرشتیاں تے ایمان چوتھا شعبہ قرآن سے ایمان قرآن جہیا آسمانی کتاب باقی ہیں بھی جیویں اتری طرح مننا جن ہے نہیں جیویں اتری این انج مننا یہ ایمان کا چوتھا شعبہ ہے اتنے ہوں نقتا کہڑا سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالی دے سانو جگہ جگہ سے قرآن مجید کے اندر ایمان فرمایا ایمان دا کہا ایمان کا مانا ہے مننا مننے دا مطلب ہوں بھاوے گل سمجھ آوے تو بھاوے نہ آوے من لے کی مطلب اللہ تعالی نے جڑا سانوں اقل دیتی ہے نا اس اقل دا امتحان کرنے کہ اقل میری بندگی کرتی ہے کہ نہیں اس امتحان کرنے مالک تال نے اپنے احکام اتارے اونا احکام دے اندر کئی گلا یہ جی جی اقل سمجھ نہیں آتی سوائے من تو تے تسلیم کرن چارہ نہیں تمام نفے نقصان یہ ساری عقل پورے صحیح نہیں سمجھ سکتی تک نہیں پہنچ سکتی مرن تو بعد کی کچھ ہونا کوئی عقل نہیں پہنچ سکتی اتے صرف حکم ہے منو اللہ تعالی قرآن کسے جگہ تے نہیں فرمایا کہ یہ اچھی لو کہ سمجھو اللہ رسول تے سے وہ حکام نور سمجھو کسے تھان سے نہیں آیا جی آیا ہے آمنو آمنو آمنو آ منو منو, منو فلسفی دان یہ کیوں کنجر اپنا کبالا کرتے ہیں یہ سمجھن دے چکر چ پ مستفا بے یار تے اللہ تعالی دے پاک ولی تے ایمان والے اے کیوں تر اے سمجھن دے مگر نہیں رنگ اللہ منگر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑی انجزمائش فرمانی فی کہ انہ نو جڑی اکل دیتی اے اس او عقل نو اے میرے دین دے پچھے چلاؤں دے یا میرے دین نو اپنی اکل دے پچھے چلاؤں دے آ انتہان سارا اتھے بندہ پشلین دے چونکہ چنانچہ تے فلانت جی اے, اے فلسفیانہ ذہن جہنم میں جائے گا یاد رکھنا میری گل اللہ تبارک و تعالی اسلام دے حقائق معرف بندے دی اقل چ نہیں آ یہ جی صرف ایمان نال دا تعلق ایمان نال ہے بندگی دا پتہ ہی ہے والد اپنے پتر آکھے मैं पा पिला आखे क्यों पिलावाना की एक मत की रा नुकता की मैन समझाओता पिलावाना उन्हें एडी मोटी गाल कू तू पुत्र ही नहीं पा पिला कि नुकते तैन समझाव भी क्यों उस्ताद शगिर्दू आखे जा रहा फलानी जुत्ती लिया जुत्ती लाया मेरी चुप के वह आखे थे क्यों नुकता समझाए بات ذہن میں نہیں آ رہی انہیں تو شگرد نہیں تو غر دے کے میں ایک بھور مثال دینا حکومت دے عملے حکومت دے, عملے آن دے بندے جب یہ آڈر آگوں پوچھ سکتے نے کہ کیوں سر سچی بولیا جی وہ صحیح آرڈر آ گئے بس بس بس بس بس بھائی ہم آرڈر کے پابند پا بندہ گاشا رب سی ویخنی کہ میرا حکم ویندے سن کہ وہ اپنے اکل نو دخل دیندے سن کہ کیوں جی کیسے میں نو ایک بندے پوچھا کہ جی نماز جہیا میں نماز اچی آواز پڑی کئی ہولی آواز پڑی یہ کی راہ میں کیا تعدی تس نماز پنج کیوں نے چھ کیوں نہیں سات کیوں نہیں اٹھ کیوں نہیں پھر رکات وکری ایک دو تین چار ساریا چار کیوں نہیں ساریا تین کیوں نہیں ساریا دو کیوں نہیں آدھا جی ہوں میں کریں دسو میں کیا مر رہے اتے توں چرا نہیں کرنی نہ تیری سڈی اکل چل آ سکتی ہے یہ سڈا مہد امتحان مقصود بندگی کہ میں اج کر کے انہوں دسا حکم کر ویخا کردہ کہڑا یہ ادما کہ اڑدا کہڑا ہے کردہ کہڑا ہے اڑدا کہڑا ہے جہا آڑ گیا وہ مر گیا جڑا کر گیا وہ تر گیا کوئی سمجھ اچھا تھے اللہ میں اقبال ہے اقل قربان کن بیشے مستفا مستفا کریم کے اگے اکل قربان کر چوجو تبجو ادھر بھر یہ جی اقل ان گلوں پہن واستے کافی ہوں تو سوا لاک نبی ہوں گئی نا. نا آئی نا آپ ہی اقل پا لے جی آئے نے نبی سمجھا آستے تو مڑ سمجھ لائے ساری عقل کا اتے کام نہیں اسان اسی عقل دے مم... پیچھے چلنا ہے جڑی اقل مستفا ہے یہ تو بنیادی نکتا سمجھایا بڑا وڈا اپنے تیز نہ کرو بھی گل یاد رکھنا ایمان تیز کرو جے اقل تیز ہو سمجھی تین کافر پہ کردہ جب ایمان تیز ہونا ہوکڑا ہونا ہوٹنا ہو جی تینوں جنت داہ پہ وساؤں گا پر فیصلہ کول جائے گا وہ اقل تیز کر گے درویشا کول جائے گا اے ایمان تیز کرنا اپنا اقلی جز کمزور کرو اپنا ایمانی جز زور کرو سیدنا امام عبد الغنی نابل سی رحمت اللہ تعالی لے اپنی مبارک تصنیف کتاب الحدیق قطل دے اندر اے ہوئی کچھ لکھیا ہے جس کا خلاصہ میں جناب نو سنا چکے باقی بھی اللہ کے ایمام سایا لکھیا تقریباً بار سورت پنجواں شعبہ پنجو خسلت تقدیر پہ ایمام سے تقدیر خیر شر تکلیف راحت اچھائی برائی جو کچھ ہے پیدا مولا کردہ ہے ایمان ہے جو اس لکھیا ہے او میں ہون ہے اس دی تقدیر دی خلاف نہیں ہو سکتا جے ہندا ہندا تیہر بندہ جے میں سوچدہ ہے ایمیں کر پاندہ پراندہ ماں, جگہ, پا ماں, ہوں پاوا کوٹیاں ہو گیا ہو سوچ پوری نہیں ہوتی یہ کیوں نہیں ہوتی کہ جو مولا بھی تقدی ہونا جو تنداجے لاؤنے سوچنے جی ہونا لیکن اللہ تعالا پلے نخا پاؤا یہ کہ یہ اس پلے چان سارا کچھ اکثر یا کئی بار اج کردی کئی دی سوچ پوری چکر در پوری ہو گئی کئی آن دی. سمجھ بیٹھے اور میں نا سارا کچھ میں سوچا تو اج ہو گیا پھر جہے ویخن والے ان بے وقوف ہے وہ آدھے ویکو انہیں سوچا سی تو ہو گیا اصا بھی سوچیں گے تو ہو جائے گا اس چکر پلکھا پیا جان حقیقت کی سمجھ آر یہ بھی اللہ تبارک وطالعہ کی سے امتحان سی جا سوچ تقدی متابک چا بڑائی سو تقدی سوچ کے مطابق نہیں سوچ تقدی کے مطابق چا بنائی سو اس بناو دس کا کم ہو گیا ہزار کئی دنیا پلکھیا چ پی گئی جہے سمجھ والے نہ وہ اس پلٹھے چ نہیں پہ وہ آدھے سونا توں ہی ہے کیوں بجو کروڑ سوچتے پہنتے نہیں پوری پی ہوں اور ایک تم نمجا جی سوچ جگ چلتا نا تو یہ کدوں کا مک جانا سا ٹوٹ جانا سی یہ سرف ایک ذات پاک کا اندازہ ہے تقدی علم جس علم جی چاہتا ہے وہ میں کر رہے ہیں. تا کر کے یہ جگ اپنی سمت سے چل رہا ہے اور جدو اس ہے کہ مک جاوے اس مکا دینا کوئی شہ نہیں کرتا تقدیر سے ایمان فر شعبہ شوبا سڈے دین ایمان دا یہ نہیں تقدیر دا تھڈو جب منکر ہو تے آخر ہے ہی نہیں تو پھر کافرے مرتابے بئی مان سکولی طبقہ تقدیر دا منکر انہ کتاباں لکھے آئے کہ میاں تقدیر اپنی آپ بندہ بناتا ہے میں آخیا میں بد بخت جو تقدیر بندہ اپنی آپ بنا سکولی جہے ہیں روڈ رول دے کیوں پھر دن جو نہیں کوئی نوکری لبھی جسے مرے سن اال تے رول دے ہی رہتے ہیں جی تقدی آپ کسان بنا جے تو اپنی بنا ہی کرو بندہ اے, اے نظریہ رکھنا اے کفر شرک کے بندہ اپنی تقدیر نہیں مالک بڑا دی بس تقدیر پہ مالک کا ایمان تمان نال بندہ بے فکر ہو جائے مولا تالا تازی رنگ نقصان ہوئے راضی رہدا ہے فائدہ ہو یاد رکھنا میری گل جس تقدیر تقدی ایمان نہ گا نا وہ پریشان رہے گا نقصان گا تو آپ کھور بیٹھے گا تقدی ایمان ہے تو کھورن کھورن دی لوڑ کوئی نہیں انہیں ایک اندروں اک سوچنا ہے کچھ جی کرنا کر ہے توں ایو فکر لائی غریبی گریبی امیری مر گیا کوئی آ گیا کوئی ٹر گیا سہے دکھ تکلیفا اس جہان جس بندے آپ خوش رکھنا ہوئے ہو مولا دی تقدیر تے یقین کامل چکر اور تقدیر تو بغیر صبر نہیں ہو سکتا کیوں ہوبر ہوتا تقدی نہ باہر سورت میں لما نہیں کرتا اس مسئلے نو آخرت دے ایمان یہ ای چھواں شوبا ہے چھویں خسلت دے آخرت نو مننا من آخرت یعنی دن ایک ہے جس دن تو بعد نظام بدل جائے بس پھر ایک وکرا نظام ہے عمل ہے اوے جزا تے سزا ہے یہ ایمان رکھنا اے شوبھ ہے سڈے ایمان بیم کا ستوا مرن تو بعد اٹھنا مرن بعد اٹھنا اور جسم جی ہے اٹھن گے کیا مطلب یعنی روح بما جسم اٹھن گے یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ خالی روح اٹھنی عقیدہ ہے ڈرڈا نہیں مسلمانہ دا عقیدہ ایے کہ روح بھی اٹھنی ہے اور جسم بھی ہاں ایک اور گل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سزا دے طور پہ کئی جسم کی شکل تبدیل کر کے اٹھاے جیسے سود خوران کے بارے آؤں پاگل آگے اٹھ گے کوئی خنریر کی شکل چھٹ گے شکل بدلتے ہو گل ہے لیکن ہو سی بندے کا جس میں ہوئی یعنی جسم ہوئی جس یہ شکل تبدیل ہے یہ ایمان رکھنا سارے دین اسلام کا شعبہ ہے ایمان د پھر حشر برپا ہونا ہے کٹھے ہو کے میدان چر دم ہے کٹھے ہونا میدان دے اندر کٹھے ہونا ہے اٹھواں شوبہ ہے نواں شوبہ ہے کہ مومنا ایمان آلے آندا آخری جہان جنت ہے ایمان آ جڑے شہی دین اسلام تو ایمان رکھ رہے سمجھ آ گئی کوئی نہ اور کافران دا جہان ٹھکانہ جہانا میں یہ شوب ہے جی سمجھے گا کافر ہے یا جیڑا اے سمجھے کہ کافران بھی جنرت جانا ہے وہ کافر ہے سمجھے یہود نسارا مشرق ہندو سکھ سابی ستارہ پرست اگ پرست منکر نبی پاک سرکار دا منکر کسے رسول کتاب قرآن دا منکر کسے شریعت دا حکام دا منکر جنت جانا ہے, او کافر خود اس خود جنت نہیں جان اے ایمان رکھنا کہ مومنا دا جہان کی مومنا کا گھر جنت کافر گھر نواں شوبا ایمان دا دسواں اے ایمان رکھنا کہ اللہ دی محبت فر ہے گلا شانہ اللہ تعالی دی محبت مومنہ دے مومنا در ہے اے ایمان رکھنا اے دسواں شوبا اے ایمان اللہ دی محبت جلا شان ہو بندہ اپنے اختیار کے ہر دی محبت تو وے کیا مطلب کہ ہر کسی کی گل جیڑی وہ اللہ سونے دی گل دے تابے ہووے. اللہ دی گل کسے دے تابے نہ ہووے ماں باپ ہاکم اولاد رشتہ دار استاد پیر بھائی ہر کسی مننا اللہ دی وجہ مننا ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہتھ کے اللہ دے رسول مننا ہے وہ بھی رب دی نسبت من یعنی اس نسبت کہ اے اللہ دے رسول نے اصا تنیا جی سب اللہ دا رسول کوئی نہ ہوئے اللہ دا نہ ہوئے دا نبی آخر رسول آ کے ایسا نہیں مننا جملہ نہیں آتا مردا وہ آخر نہیں جو میں نبی ہوں لیکن اللہ دا نہیں ہو ادا نہیں مننا اللہ تعالی دا جی خوف وی فر دے اللہ دی محبت مومنا سے فرد خوف وی محبت کا تقاض آ فرما برداری کر اللہ تعالی احکام پورے کر خوف کا اے وی تو دی نافرمانی تو بچ یعنی جیڑا ایمان والوں کے اتنے خوف فرد ہے کنج دا کہ بندے دے دل دے اندر اے ایمان ہوئے کہ اگر میں کٹھا کام کیتا سزا پاووں گا۔ تے فرض ہے ہر مومن دوں۔ سبحان اللہ توجہ نہ بولو۔ سبحان <تصفح> اللہ۔ مولا تالا فرماندا ہے فلا تخافو و خافو ان کنتم مؤمنین۔ اللہ ہے کافر تیتان اپنے سنگیا تو ڈراندے نے. شیطان شیتان ہے میرے سنگیاں تو ڈر طاقت والے سپر پاور نے فلان نے اللہ او ہوم تصا تو نہ ڈرو وخافو نے تو سب میرے تو ڈرو اگر مومن جے او منی جو بیٹھے جے کہ میں ہی ہاں سارا کچھ میرے ہی ہاتھ تے قدرت چر تصا مینو منو میرے تو ڈرو منی جو بیٹھے کسے تو کیوں ہو جی کرنا تے میں جو کرنا ہے کوئی کر اپنے آپ سکتا نہیں جب مینو خدا من تے ڈرنا کاندے تو وقاف نے اور مجھ سے ڈرو بالکل تم مو اگر تم ایماندار ہو مطلب ایمان دا دقاض ہے صرف رب تو ڈرنا اور کسی دا ڈر نہ ہو اور ہوسے دا ڈر ہے تو پھر ایمان کمزور ہے بارواں شوبا اللہ تبارک و تعالا رحمت دی امید رکھ امید دا کیا مطلب ہے امید دا مطلب نہیں گنا کرو تو آخو بخش دے یہ امید دا مان نہیں امید دا کا مان ای کر گے تو قبول کریں گے خوف کا من ہے جے گناہ کرانگے تے سلاح دے گا امید کا من ہے جے نیکی کرانگے تے ساری حجت نہیں زور نہیں پک نہیں سن امید ضرور ہے اسان کرانگے نیکی تے قبول کرے گا میاں یہ ہے امید کا مانا لوگ کی تے تو کل امید کا مانا یہ سمجھ دینا بھائی گناہ کرو جنہ مرضی تے پھر بخشش کی امید رکھو یہد آخد نہیں یہ دھوکا آخیا جائے امید اس شہ ہے کہ بیج بیج سٹ کے فصل کا بیج سٹی بیٹھا ہے پھر اسی فسل کے اگڑ کی آس رکھنی یہ امید کنکریوں کے چٹے مار کے امید رکھنی آس رکھ بینی کہ منجی گی یہ دکھ ہے امید نہیں گناہ کر کے بخش دی امید آس رکھنی امید نہیں امید دا مطلب یہ نیکی کر کے آس رکھ قبول کرے گا جنت دے گا سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ ذرا بولو سبحان اللہ میں ہن سارے آخر ستر تو اتنے آن تو گرنے کے چھتی میں جاننا گا چلو ایک بار خاکہ ذہنے آ جائے نا نواں مسئلہ ہے تمام شوبے ذہن چیرہ اللہ تے اعتماد بھروسہ اے ایمان کا شوب ہے اعتماد بھروسے دا کیا مطلب ہے کہ جن اسباب وسائل تیرے کول ہون کسے بھی شایدے. تیرا دل اندرو رب نہ لگا ہوے مطمئن ابر ہوگی اسباب کن ہو مثلا اصلہ تیرے کول ہے اصلہ تیرے کول ہے لیکن اندر ایمان ہوے اعتماد ہوے کہ بچاؤنا رب نے اصل نے نہیں بچانا یہ ہے تبکل روزی معاش سال دا ٹکڑ پورا کیتی کھڑا لیکن اعتماد یہ کہ رازق نے رکھنا انہیں ہے نہیں کتم جو اسباب تے تے حرام ہے فرن اور نتیجہ کی نکلے گا کہ جدوں اس ذات نے وہی اسباب کھو لے کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر کرتا ہے بندے کرنے اعتماد رب تو اٹھے نہ کہ رب زلیل کر پھر اسباب بندہ آیا چکی چر رسوائی پریشانی پھر کدھر گیا سباب اسے واسطے کوئی سبب ہیلا وسیلا کوئی کیڑا ہے نا اندر دل رب تاہ رکھی کھڑا ہوے کہ اس ذات کریم دے نال ہی سارا کچھ میں اپنے ہیلے وسیلے نال نہیں سمجھا رہی نا, کوئی نا. اے اے لے. کئی سمجھ آ رہی ہیں کچھ یہ سمجھا گل ہے کئی لوگ یہ کہ اسباب نہ اسباب ہومان تے دے خلاف یہ گلت نبی پاک سرکار دے جو ایک شخص آیا حاضر خدمت ہویا تو اونٹنی باہر کلاری سرکار پچھیا اونٹ نہیں اور ساکھا حضور باہر کھلوتی فرمایا بن نہیں, او حضور نہیں فرمایا حضور اللہ سے فرمایا بن اور اللہ رکھ کیوں اللہ تعالیٰ حکمت ہوئی ہے کہ او دے اسباب بنائے استعمال ہون. حکمتے سے ج اللہ تعالیٰ یہ نظام اپنے بھروسے ہی تھی سی پھر میں مثال دینا اونٹنی دے چ رسا پاؤ دی لوڑ ہی کو دی چلو پھر اس کو پچھا ٹور جاؤ اونٹنی دل چ رسا پاؤ کی لوڑ پھر پھر اونٹنی دی لوڑی ہی نہیں اونٹنی در کی ہے سانو پھر کھان دی لڑ ہی نہیں پیوان کی نہیں تو پھر جہان ختم نظام ہی ختم اسباب ہونے توکل دے خلاف نہیں توکل دے خلاف ہے کہ اسباب سے بھروسہ رکھ لینا پھر اس بندے کی نشانی کی ہے جس بندے کا بھروسہ رب تسباب سے ہونا ہے کی نشانی ہے جدو اسباب نہیں پھر پریشان ہوے گا پھر سمجھ لو اندر اندر رب سے بھروسہ نہیں جب رب بھروسہ ہوں تو آدھا نہیں تے نہیں او تے ہے نا جہا سباب بنا مسبے مسبب سباب ہے وہ تو ہے اسباب نہیں تو اگر پرولا خالی پیا پریشان نہیں ہوگا خالی پیا تو بھرن والا بھی پہ ہے نا وہ نہیں بھرے گا تو میرا پرولا تے بھاری باری لائے گا سمجھا رہی نہیں کوئی نہ یہ شوبہ بھی مکیا ہے باقی شوبیا کہ سڈا بھروسہ ہی اس لیے مولا تے اعتماد نہیں ساڈا تے اسباب تے وسائل تے مسبت تے کون نہیں کر کےسب ہوں دلیل ہر میں موٹی جی تمال دینا کیا تے پاکستان چٹم بمب کو نہیں ایٹم بمب بمب بنا ڈاکٹر بھی دلیل ہے پیا کٹی پیا موجود بےچارے کی پی کٹی پتا نہیں بنیا اتوں تو لے کے ذلیل کیوں ہے اس واسطے کہ نا مراد رب تو نگاہ ہٹائی بیٹھے رب اوت گیا مک اعتماد ہو ہے کو اور سنو بزرگ لوگ فرمند نے تبکل اس دا تقاض ہے کہ اسباب تھوڑے ہوں کیوں ہوکل دا من ہے اعتماد رب سونے سے تے تے وہ تا ہونا ہے کہ جدوں ادھر اسباب وسائل دشمن دے مقابلے تو تھوڑے ہو پھر بندہ ادھر اسباب والے ادھر دشمن تے آکھے کوئی نہ اے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہوں رب ہی ہے کرام سن چوکھے جنگے ہن صحابہ چوکھے نے کافر تھوڑے نے صحابہ دل چ خیال آ گیا اج چوکھے آئے اج ویخا جے کردے کی ہیں سن وہ رب تو نگاہ ہٹی صحابہ تئیبا پریشانی اٹھانی پئی کہ چڑھ دے آخر اللہ تعالی دی غیرت گوارہ نہیں فرمایا اس قرآن اچھو اتار دیتا کہ تنو جنگے بدر والا دن بھول گیا جنگ بدر چرسا چوکھے سو کہ تھوڑے سو اسلے میرے تے اعتماد سب کسرت پہ آ گئے اللہ دا بندہ اج کافر بھی کسرت تعتماد کرے تو مومن بھی کسرت تک کرے کافر بھی ایٹم تک کرے مومن بھی آٹم تک کرے کافی مومنٹ کا فرق کرے یہ منہ والا ہے یہ فرق ہوں کہ وہ سباب سے رہ مسبے بولا سباب سے رہ سمجھ آ گئی کوئی نہ مولا تعالی فرماندا ہوا علل اللہ فل يتوکل المؤمنون فرمایا جڑے ایمان آڑے ہیں انھاں نو صرف اللہ تے ہی بھروسہ چاہیے ہو سمجھ آ رہی کوئی نہ 14 نبی پاک سرکار دی محبت فرغے. یعنی حضور پاک دی محبت ہونی ایمان دا شب ہے محبت پھر ہوے ہو اللہ دی محبت دی حد نہیں اوے وہ محبوب دی محبت دی حد نہیں کیوں نہیں جو محبتہ دون محبت فرق نہیں رسول اللہ دی محبت ای اللہ دی محبت ہے اللہ دی محبت ای سمجھ نہیں لگی توجہ نال بولو سبحان اللہ لیکن اتے ایک فرق میرے ذہن چ ہونا ہے ایک فرق ضرور رکھنا ایمانی محبت ایک نصب ت برادری والی محبت بھی ہے نصب ترادری والی محبت ابو طالب ابو لاہب ابو جہل اے حضور پاک سرکار نال او برادری محبت رکھتی سی جنہ چر آپ سرکار نے رسالت دا اعلان نہیں فرمایا محبت کر دیتا کوئی پتیجا سمجھ کے کرتا کوئی پتر سمجھ کے کرد یعنی پترا وگوں چاچے جو سن کوئی پڑےواں سمجھ کے کرد کوئی کچھ سمجھ کے کردہ ہے انہ دی محبت نبی پاک دی ذات اللہ دی محبت قرار نہیں پاوے گی کیوں اے محل ان دی ذاتی نسبی برادری محبت ہے رسول جہ محبت کی ایمانی کہ اللہ د رسول ہیں وہن حضور سرکار دے وال مبارک دا پیار جو کیتا ہے سنا تو سمجھو رب نیت حضور دے جوڑے مبارک دا پیار اے وی رب دی محبت ہے حضور دے کپڑے مبارک دا پیار پھر وی رب دی محبت ہے حضور سرکار دی نسبت والی شاہ دا پیار اے پھر رب دی محبت ہے کیوں کہتے جدو نسبت رب دی آ گئی ہوں ہزور سرکار دی محبت ایم خدا دی محبت بن گئی سمجھ آ گئی نکل ادھر فرق یہ ہو سکتا ہے ابروں فرق اے ہو سکتا نسب برادری ذات آ لیکن رب والے پاس نہیں ہو سکتا رب نال جا محبت کرے گا سمجھو رسول پھر فرق نکتہ میرے ہن چایا جا سمجھائے پندرہ نمبر نبی دی تازیم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی لسلم اے ایمان دا ہے ہو گے یار پیچھے محبت دس آیا اتے تعظیم کیا دسنا کوئی تازیم محبت فرق ہاں فرق باپ نو اپنے بیٹے نال محبت ہوں مگر نہیں کرتا باپ بیٹے دی توجہ نہیں ہو فرمائی کئی بار گاڑا کارڈ کھلوا کٹ ہے لیکن محبت اندر ہے معلوم ہویا تعظیم اور محبت میں فرق ہے اسا اللہ دے رسول اللہ خالی محبت نہیں رکھنی تعلیم محبت رکھنی ہے وہ ملا اسمائیل دلوی جنوبی وابی وابیا کا محل میں تھانی ہندوستان دے اندر اس آخیا تو اندر چیلے چمچیا کڑھیا آخیا آدھے کہ رسول رسول نے فرمایا میری ایسی تعظیم کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو ایکفرے بڑے بھائی نہیں کی تعظیم اگر ٹھیک ہے اس کی تعظیم ہے لیکن اگر کوئی وڈے برا کی تعظیم نہ کرے تو کافر تو نہیں ہو چلے وڈے برا نو لما کر کے کٹی کڑا ہوے تے کافر نہیں میں گناگار ہوے وہ بھی جنجائ جائز لما پائی کھڑا تو پھر تو گناگار بھی نہیں نبی پاک سرکار تاظیم جن نہیں کرنی اسے کافر ہو جائے تے دے لانتی یہ وڈیریا کا ہشر ہے جڑے تھڈو تے شاخ مشاعت آلم دے محدش دے امام بنتے ہیں یہ تو انہوں کی ایڈی بغیرتی بےمانی ایڈے جہل نے ایڈے بئیمان نے کہ انہوں نے پتہ نہیں کہ نبی دی تازیم کن ہو تھلے والی جماعت کا کی اشروسی او خدا دے بندے آ اللہ دے پاک محبوب دی تعلیم اللہ چھوڑے تو بعد ہر کسے تو اے ایمان اے دی تعزیم اے بندے دے دل چیت ایمان دا, دا, دا, ایم دا شوبہ پورا ہے سمجھ آگئی گئی کوئی نہیں آل اللہ تعالیٰ دا ذکر وچ ہے اللہ تو لو بعد ہے آخر سے نہیں چاہیے کیونکہ اللہ سے خالق ہے گل تو مخلوق نہیں پہ ان لیکن میں دسنا چاہنا کہ اللہ تبارک و تعالی خالق دی تعظیم ضروری ہے نا ہے شان مطابق نبی پاک دی تازیم آپ دی شان دے مطابق فرض ہے نالوں ماں نالوں استاد باقی کی باننا سارے نبیا میں مثال دین دیکھو سارے نالوں تازیم حضور دی کرنی فرض ود کرنی کیونے؟ اگر کوئی بندہ اپنے نبی پاک سرکار کسے نبی تو درجے تے کم چا سمجھے بےمان ہو جا سکے سارے نبیا ہزور تو درجے تک کم سمجھنا پینا تو معلوم ہوا حضور سرکار دی ان تاظیم کرنی ہے کہ سارے نبیا تو آپ نو بد سمجھنا جب سارے نبیا تو بد سمجھنا ہے تو ہر تھلے آئن کی گل کی رہ گئی سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ توجہ نال بولو سبحان اللہ اسے واسطے اللہ تعالیٰ نے اللہ رسول اللہ تعالیٰ نے رسول کریم دی محبت اور ذکر علادہ فرمایا اور اس دی تعظیم دا ذکر علادہ فرمایا بندے ستار بندے ستارواں شوبا اپنا سولہ بندہ اپنے دین دی ہرس رکھے اپنے دین دی ہرس یہ رکھے کہ مرنا مرنا تے تے سرنا گوارا کرے مگر دین چوارا نہیں اصل ٹکر پانی کرونے صاحب کیا کریں بھائی روٹی کا مسئلہ ہے اللہ جان ات آخی ہے فرما چڑیا تھی کہ جان اپنی تیری بن جاوے اندر تیرے اندر ایمان یہ نونا چاہیے کہ بھاوے جان بھی بن گئی نا میری تے میںکن لگا سمجھ نہیں جائی جس دیتے جان بارنی ضروری ہے اوتے ہلے ٹوکر نونا پھر دین دے کے آکھنا بال پڑھانے کیوں آ کے ٹوکر کا مسئلہ ہے وہ مرے تال دکر نونا اتے تیری جان لینی فردے ٹکرونا سمجھ نہیں جائی؟ پھر اس قوم نے مسلے بنایا کہ ٹکر جہا سب تو کہ بابا فرید نے فرمایا دین کے کن رکو نے انہیں آخیا پنج نے فرمایا نہیں ایک روٹی بھی رکو نے بکواسا جوڑیاں ہوئی نے اس قوم نے پتہ نہیں کی, کی؟ نبی پاک پانچ رکن قرار دین حدیث پاک کے اندر تو بابا فرید یہ فرما ہونا تھی کہ چھواں تک حدیث پاک کے چاہے بونے و علا خمس پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے اچھا ہزور پانچ تے بابا فرید آخنا کہ چھے پر قوم اصل اپنا اندر دسدی ادر دسنے کیونکہ سارے اندر و رکن بھی ہے کیا مطلب کہ پنج رک سکتے ہیں پر ٹکر پنج رکنا خیر ہے پر ٹکر دی خیر یہ نہ جائے کسی پر اپنا اندر دسنے ان گلوں کر کے بابا فرید ورگے سبح اللہ جا کری دا کےن بیٹا وہ چھواں روکن ٹوکرو آخنا چاہیے پاک پتن شریف آپ کری درخت کری کے درخت دے دیلے کھا کے مولا کی یاد چیٹے ہوں جی ان کے نزدیک ٹکڑ چھواں روکن ہوں تو کری دے دیلے رب نو اکھ دے آ تیرا دین پی میں ٹکر پورا کرن چلیاں اوتے اللہ تعالی جو فرض نہیں کیتا جو واجب نہیں کیتا اوتے او نو اپنے فرض سمجھ کے ہر وقت یاد خدا ہر وقت خدا فکر اس دا فکر او دے درد وچ ہر شے بھلائی بیٹھے جیڑا انج دا ذہن رکھن والا ہوئے اندر تک لوگ آخنا انہیں آخیا انہی چھواں رکن ٹک پتا نہیں کہڑے ٹکڑے ملوڈیا تو جن مسلے تن دتار تالاب علم مستفا دی شریعت دین جو فرض بندے تے جو, جو پہن پیا اس کا علم حاصل کرنا علم حاصل کرنا ہے شوبا ہے ایمان کا ج نہیں کرے گا تو اے تین کٹائی ہے سمجھ آ گئی نہیں کوئی نہ اٹھارویں نمبر تے جو علم نبی پاک دی شریعت دادھل کی شریعت ہے کیا انہوں پھیلا اے نہیں اتوں سن کے گیا اگا دوجے آخنا ہی نہیں جو مردی پاکر آ کے کسے کو کچھ نہیں آخنا مولا تالا قرآن درد فرمانا لا تو اصا علم والد لیا سی تو بیان کرنا لکا نہیں اور دے منوالیا اللہ تالا لانک پائیے لانت بھی اللہ ملا <وَلُون> سونا را فرمان جہا ساڈیا گلا دی والے والا انہوں اللہ لانت کردے اللہ دلت والے بندے بھی لانت کردے ہیں لکا نہیں ایک بیان لیکن اے نہیں پہلو پورا سمجھا تو کیتا اے نہیں ادھا مسئلہ سمجھ آیا ادھا نہ آیا تے اٹھ کے بیان شروع کر دے الٹا حرام ہے وہ شوبا کا دا ایتھے اتے ایمان دا شوبا ہے کہ نہ بیان کر الٹا پورا جی مسئلہ سمجھنا صحیح سمجھ کے گیا اسے بیان کرنا ایمان ستارہ نمبر قرآن مجید دی تازین سبحان اللہ کیویں قرآن مجید سیکھنا اگاں سکھاونا اس دے حدود دی حفاظت کرنی احکام دی حفاظت کرنی حلال جاننا حرام جاننا دوسرے لفظ فا فکا, فکا جڑی ہے اس دے مطابق سمجھنا یاد رکھنا فکا دب قرآن نو سمجھنا اے ضروری اے کیوں پی بے وقوف دنیا اجکل سمجھ ہے کہ میاں قرآن پڑھو تے قرآن دا ترجمہ جانو لہذا قرآن دا حق پورا نہ میرے ورگے لگتا لان اتان سر ہیٹھان کر کے تے ترجمہ اگے رکھ کے قرآن کا تفسیر اگے رکھ کے قرآن دی وہ مڑ بھی نو سمجھنا تے نہیں سمجھ سکتے نہ کوئی حکم مسلا کھتے مسئلہ کھڈنا حکم کھنا رب دا معلوم کرنا اے امام اعظم ابو حنیفہ جیسے مجھ تحت دا کام ہے تیرا میرا نہیں مبارکہ ترجمے پہنے حرام بڑھن گئے تو ایمان ان کا چاٹو سی ان کو کوئی پتہ نہیں لگنا یہ آیت منسوخ یہ نہ سکھ اس دا حکم نہیں ایس دا حکم باقی ہاں جی اس آیت مبارک دے اندر ہوے آکام ہیں اس آیت مبارکی آیت رلدی ہے پھر فلانا حکم چکل ہاں یہ اجمال تفصیل کتنے ہاں جی حدیث ہے اس حدیث کا نا سکے منسوخ کی ہے ہاں جی, یہ قرآن حدیث اے سمجھنا تیرے میرے وس گل نہیں ساڈے واسطے صرف یہ حکم ہے کہ اسا جیت بندے تو آلم تو حق والے تو صحیح پوچھیے صرف اور اتے ایک اور مسئلے دی مسئلہ دندر کی وضاحت کرنا میرے ذہن چسلہ پوچھنے اندر ساڈے لوکی اج کل ایڈے بے احتیاطے ہو گئے بے سمجھے ہو گئے جننوں داری ویکن گے اندر تو مسئلہ پوچھنا جہا امام مسجد ویکنگ مسئلہ پوچھنا خطیب و مسئلہ پوچھ گے مقرر ویکنگ گے اندر تو مسلا پوچھ گے یہاں امیز نہیں کہ مسئلہ کس بندے کو پوچھی دراہ سنو پاک نبی سربر صلی اللہ علیہ وسلم ماجہ شریف کی حدیث شروع شروع مقدمہ دے اندر من بغیر علم بےغیر علم نوا من افتاح جیڑا بندہ مسلا پوچھ بغیر علم تو کیا مطلب اے جاندا نہیں کہ اگلا اہل ہے لائق ہے قابل ہے مسلے دس دے کہ نہیں تے مسئلہ پوچھتا ہے فرمایا گناہ اس پوچھنے والے تے ہونا میری گل نہیں سمجھے اے امام مسجد مفتی نے پھر آج کل تے خیر مفتی تا اٹ پفتی بنے فرد نہ انہوں کو شرع دا پتا ہے نہ انہوں کوئی حلال حرام دی تمیز ہے نہ انہوں کومام دا پتا ہے مفتی بنے فرد جیڑا تقریر ممبر سے بیٹا حضرت صاحب یہ بتائیں یہ تصویر جائز ہے کہ نہیں ہے وہ او اوتری دا آپ لوہائی بیٹھا ہوں دا دا جائز ہے हजर साहब टीवी रखना जाएगा कि नहीं ओ भाई मेरे अपने घर में है मुफ्ती साहब घर है बार सकूले पढ़ाने जाएगा कि नहीं हो जी मैरू लाना आप गलना हूं कोई अब्दुल तवाफ न मुफ्ती समझी कर अब्दुल तवाफ जाने अब्दुल तवाब ابد الوائف اشرفی اے اے اے اپنا اچری وہ مفتی اس قوم کا جہا مردی دا مفتی بنیا پھر مشتاق سلطانی مفتی ہے شبیر شاہ مفتی ہے سعید اصد مفتی ہے جڑا ہوں اگلے دن ایک واقعہ ہے ایک امام مسجد نوچیا ایک بندے مسلا جی میں کھان پین تو بغیر روزہ رکھ بیٹھا میرا روزہ ہو گیا کہ نہیں وہ توبہ توبہ تیرا روزہ روز ہے توڑ چھتی کا نے کھا پی لیا ہوں گل پہنچی یہ جو ہو گیا تو دسو میں کیا گنا دونوں دے سرے بے علم دسیا جنہیں مسلا وہ بھی گناہگار ہے اب وہ تحقیق نہیں کیتی بھائی اگلا اہل ہے مسلے دس کا کہ نہیں انہیں ہے وہ بھی گناہگار ہے گناہ تو بعد دو مہینے کفارہ پی گیا ہے دو مہینے روز رکھے جاؤ حدیث پاک کے چاہتا ہے کورب قیامت علم اٹھ جانے قال علم کورب چاہلہ نو اپنا پیشوا بنا خود گمراہ اور سن میں قسمیہ پہ پیا کہ سڈے ملک دے اندر میں بڑی گہری نگاہ نال بڑی نگاہ نال بکھیا ہے میں ملک مفتی صحیح نظر نہیں آیا جن میں مفتی آخا میں کسمیا جنوں مفتی آ سکیے کیونکہ مفتی واسطے سڈے فکاہ نے پہلی شرط لائیے متقی ہو پرہیزگار ہو جی پرہیزگار نہیں فسکو فجور ہے بے حیائی دے کم کر ہے جھوٹ کرد ہے نماز کو چوئی ایجا کام کردہ جس میں لازم لا ہے تیوی بیکھ دا ہے بے کم کام پر نہیں اس شریت مستفا دن ان بندے بھی گواہی مملات قبول نہیں نبی قبول کیون ہوگی جو نہیں فرما ہوگا نہیں لگی گواہی کسے بندے دے واسطے گواہی دینی ہے یا کسے دے خلاف گواہی دینی ہے او دے واسطے لی شرط ہیں گواہا کیمیں دے ہو جن دے چو ایک شرطی ہو یہ تقوی ہو پریزگار ہو بلکہ دو شرتان رکھیا فکائے کرام نے گواہی دے قابل قبول ہون آس پہ ایک تقوا بھی دوسری شہ مروت مروت انسانیت کوئی کم خلاف اخلاق نہ کرے جیڑا آلہ انسانوں دے خلاف ہے آلہ خلک دے خلاف ہے کہ میں بازارچ کھاوے نہ تردا پھر دیا آدیا جان دیان یہ جی کدا ہے تو مروت کے خلاف انسانیت نہیں ہے پوری توجہ نہیں ہو فرمائی یار وہ جانور کام ٹرتا پھر کھانا سر ننگا نہ پے سر ننگا باہر پھردی قابل قبول نہیں گھر امی بلکہ اور سنو کہا اسلام نے یہ بھی لکھا ہے کہ او گا کے تے گان دے پیسے نہ لوے گان دا مقصد کی سر لا کے شیر پڑھنے تے شیر پڑھ کے آ میری اجرت رکھو اتے ماں جڑا شیر سنایا پیسے نہیں دینے تو جے کرتا ہے تے فاس کے گناہ ہے تے حرام ہے سے تمہیں کرتے ہوئی نہیں تقریر دی اجرت پہلو لینی نہیں لیند سورا دی تے گواہی قبول نہیں جب دنیا دے کما وچ گواہی نہیں تے دین تہا شا اور سنو جہے تے حرام کمیٹی ہے نا اسے جن مرح گواہی جائز ملی کیونکہ کئی نہیں کئی شیعہ نے دی تے توج نہیں جہے آپ سنی اکھو بئیمان ہیں انہوں دے تے ہوں میں جہے خاتے کھولنے نے وہ تو پتے لگنے نے مناظرے کی ویا گھر بے حیا فوٹو کھچا کے اتے بیٹھے نے ہاں جی دے نظام لگے کھڑے نے کوئی غیرت نہیں انہوں دا پردہ نہیں رنا انام مراد ٹیکسیاں ٹیکسیا گرلدیاں پھر سکولوں چ بازار میں دے کمینے کی تے چ گواہی کونی نہیں جیڑا جہاں شریعت دنیا میں کام گواہی نہیں دے سا وہ چند کی گواہی کتوں دے کوئی نا مجھے بولو سبحان اللہ آل آل خدا دے بندے. میں اللہ تعالی من معافی دے میں مفتی نہیں تسان مینوں مفتی بنائی کھڑے ہو. میں ہونا ضرور کر سکنا کہ ایس وقت کے فتنے ان دے بارے منو اللہ تعالیٰ صحیح معلومات اتا فرمائیاں ہوئی میرے پچھے شاخ بھی کام ملے میں پڑھیا تو جو کچھ پڑھیا ادھا پچادہ جی پڑھیا جنہ ایک پڑھی ہی اس ملک دے اندر اہ میں پڑھ لیا ہے اللہ دے فضل و کرم دے نار, اس ملک دے اندر جن نے مفتی شیخ الحدیث بیٹھے نو حدیث پڑھا ہدیس پڑھاوان میرے نال بہ جان سے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکیں حدیث پڑھا پڑھاو حضور دے گلاموں دا صدقہ لیکن میں گل کیا کرنا کہ میں نو مینو سام مسائل ایسے جنہ دا پتا نہیں لگتا میں دستا نہیں کہ میرے کو پوچھ لیا ہے تو لو جی ہوں میری بےزتی ہے میں دسا نہ ایس نا نہ میں کتاباں کھنگالی کھولنا ہے اپنا کتب خانا مسلا لبیا دس دہی لکھا جی نہیں تو پھر میں مشورے کرنا میرے سنگھی جہاں سمجھ بوجھ ہے انہوں نے فون کر گل کر انہوں دی گل سن ہندوستان ایتھے جس طرح ہو سکے تاکہ حقیقت صحیح مسئلے دی سامنے آوے تے پھر بیان کرمدار نہ بڑا میں <سؤال> <سؤال> اصول ایو ایو سامنے ہویا ہوا تے اسے پیا چلتا نہیں جی مینو حقیقت خود معلوم ہے تے بیان کر دیں نہیں معلوم تے مشوریاں تو بعد لیکن جو آج کل دے مفتی حضرات بیٹھے میں کہہ سکنا وا قسم خدا دی کر کے آئے فرق نہیں اور انہوں کے وڈے فارغ ہون دی دلیل ہے کہ بیمان خود جرمان میں مبتلا اس معاشرے کی گندگی فسے نظام ندام آپ ملس سے لبڑے پہ لبڑیا ہے اندر تو جدو مسئلہ پچھے گا انہیں ضرور گول مول کر کے آپ بھی تو بچا ہے لیکن میں اللہ دے فضل انہیں ضرور آنا جدو میرے کو مسئلہ آئے میں بچاں تو باوے نہ بچاں میں مسلے ڈنڈی نہ ماراں گا میں اسی طرح پیش کر دیا گا جو حقیقت مسئلہ ہے کیوں جو میں میرے حضرت صاحب یہ ہے کہ, کہ اسان آپ نہیں بچانا اسان نبی دین بچا <تصفح> سمجھ آئی کوئی نہ میرے حدرت صاحب نے کسی سوال کیتا نا انہاں آخیا جی جی تو گل کرتے جی یہ تو کوئی بچتا ہی نہیں نہ کوئی پیر بچتا نہ کوئی باڑی بچتا نہ کوئی بچتا حدرت صاحب میرے فرمایا تو انہاں آخنا انہاں فرمایا انہیں فرمایا دے بے وکوفا اے کو بچا بھی بھی نہیں دین بچانا امام حسین نے اپنا کھ نہیں بچایا تو آپ بچا کے چکر چلا فرنا دن نہیں بچا کسی مالی مل نہیں بچا کن نہیں بچا اگر صرف سسکار کا دل دین بچا جڑا جی دین نال ہے وہ بچ جائے گا غرض خبردار مقرر آج ناشی تکریرا کر رہے ہونا کول مسئلہ پوچھنا حرام جنا پوچھا جن تو تسان جان بھی بڑا تو سر گناہ پینا ہے وہ فلما بنوا رہے ہیں جہاں مرضی کر کام نے پوچھا جی حضرت صاحب آرامے کر لا لے نہیں تو سرب جے کیوں تسان پوچھا اسلامتی آپ بچاؤ دی خاطر غلط مسئلہ دسیا سنیا، بٹھا سارا سنیا بٹا سارے کا گول ہوا سبب تنیا اس واسطے نہ خود ترجمے پڑھو لے جائے گا تجنے والے ٹولا پتر وہ آدھے وابی بننا نا قرآن آب وا وا قرآن آب تو قرآن آپ پڑھو بھابیا اپنیا کتاباں لکھے کہ وابی بننا ہو پڑھو میں کہ گل آڈی ٹھیک ہے کیونکہ قرآن آیا ہے نبی پاک دے وسیلے نا نبی پاک تو بعد صحابہ کے وسیلے نا اہل بید کے وسیلے نا تو بعد شریعت کے اماما کے وسیلے نا ان بعدے لگے وہ ولی وسیلے یہ آیا وسیلے جیو وسیلے آئے نہ سمجھنا بھی لگی امام بے حقی شو بول میں لکھتے ہیں فرمایا جیویں دین وسیل آئے اوی سمجھنا پینے جی وسیلا کٹ کے آپ سمجھے گا بےان مرے گا یا تے تو آنکھ میں براہ راست خدا کو لیا قرآن یا نبی پاک کو لے لیا لے سارا وسیل نہ کھی جی میں قرآن دے لفظ وسیل آئے نہیں قرآن معنی قرآن دے مطلب قرآن دے احکام قرآن دے فرائض قرآن دے واجبات وہ جو کچھ آئی انہوں بھی وسیلے نال رکھے پھر جا ہدایت پہنچے عام لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن سوکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماندا قرآن سوکھا کر چڑیا میں آکوفا قرآن پاک سوکھا ہے زبانی یاد کرنے مات تو آران سمجھتے جی سوکھا ہے پڑھو قرآن, جی قرآن پڑھو کسی دی لوڑ نہیں کون امام تے کون تو سارے میرے بھائی صاحب اسی طرح ایک نے آگے انہیں آخر جی کسے کول پوچھنے دی لوڑ نہیں انہیں آخر پکی گل آخر کہ مر تے کو نہیں پوچھتے میں جد کسی کو پوچھنے کی نہیں تہ ہر بندہ آپ ہی چکے تے پڑے تے سمجھے تاہدے رلتا پھرنا رائے ونڈ والے موڈے تے بستر کہتے رکھو بسترے مرو اپنے گھر ہر کسی سمجھ لینا تمجنا پیا سمجھ نہیں جو لگی چاہل تے وقوف بندہ جڑا ہے وہ اپنی گل چید آپ ہے پر اگوں سمجھ والا ہونے تھے کہ حضرت جی ہماری تو ضرورت ہے نا ہمارے بغیر تو آپ نہیں سمجھ سکتے تو دو دو اوتری دا تیرے بغیر سمجھ نہیں تے داتا ہجویری امام غزالی بابا فرید امام آزم ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد شریت امام تو یہاں تو بغیر سارا کچھ سمجھ آ جانا ہے تم و آ سان سمجھ آ سکتا ہے پر جی وہ امام وک نہیں سمجھ آ سکتا آخر یہ چاہیے ٹی وی کے میتان کو سنی انہیں وہ ٹی وی والے بیاں کر دج کل قوم ٹی وی سے ابھی تو باہر ہوے تو نہیں سنن گے ٹی وی ہوئے کیوں یہ قوم اس قوم کا مفتی ہے ٹی وی تک ہوں میں سنیا مینو اگلے دن کئی آن کے دسیا کہ یار وہ نائک نائک ذاکر کی ذاکر نائک ہوا ہے پینس والا بڑے مسلے دستا بڑا کرتا ہے میں کلا کلانت جو پی گئی رانت حال ایک نائک ذاکر ٹی وی والے آن کے مسلے پہ دس دب نہیں مری قوم ٹی وی ٹیوی آیا بیٹھا اندی شرح گواہی قبول نہیں ہے ہالے مسلے پہ سنتا ٹی وی جو کچھ آلو سنسر ہوتا سنسر جان د جب فلموں بورڈ ایک بیٹھا ہوں پہلو فلم ویسد یہ فلم اس کوئی بری گلت نہیں میرے راب شیتان ساڈے تو پریشان ہوتا ہو کہ جڑے مسل جو کام کساں پر کرتے جی میں بھی اک گیا ہاں کوسر نیازی مولانا نہ کوسر نیازی وہ بھی قوم کا مولا نہ سنا جو بندی تھی کوسر نیازی جان دانا پٹھو دور اٹوس دور کا مرا مطلب مر گیا وہ فلم سینسر بورڈ دا ایک رکن سی یعنی پہلو فلم وہ ویسے سن ویخ کے تو پھر آتے سن اس میں بے حیائی کا کوئی کام نہیں اب بالکل ٹھیک ہے اب اس کو ریلیز کیا گیا ریلیز ہو جی اللہ اکبر کھڈے کافر نے ہوں ایمان نال دس کہ جیڑے دیوبندی ہیں انہوں نے کدی آخیا یار مولانا کوسر نیازی آدھی کوئی تے کنجر نیازی آدھی ایڈا دلہ بئیمان جیڑا فلم فلم پہنتا تو اس میں کوئی برائی کا کام نہیں ہے بالکل اجازت دے دی ہم نے دیکھو بلکہ اسر نیادی میراسی شیطان نے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود اور سے نے مرن تو پہلو چار دن آدر جہاں سلام ہے نا مستفا جان رحمت لاکھوں سلام اس سلام کے اتنے انہیں کوئی اپنے خیالات دا اظہار ہے ملا جن بیٹھ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے آلہ حضرت تے نوشر نیازی من گیا وہ نام مراد ہوئے چگل کوئی مفتی آلم تھوڑے نے ہوں ایمان نال دس کسے اللہ دے ولی کنجر مننے کوئی تاجب والی گل ہے یا ولی کشان بن گئی ہے ولی ولی منت ولیمائی کنجر بندہ ولی تعریف کرے کوئی اور الٹا ادمی ہے ولی تاریف اللہ ولی کرے پھر شان ہے جیڑا کنجر فلم ویخ کے سینسر بورڈ کے آکھے سلطان رہی نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے چلا دو آخ امام احمد رضا بہت اچھا کردار رکھتے تھے جیڑی زبان سلطان رہی دی تاریف کرے تے امام احمد رضا بھی کرے لاکھ لانت ہو جی زبان تے پھر اس بندے تخ لانت جاس بندے دی زبان اعتماد کرے وہ لانتی جیڑی زبان دی تعریف کرے وہ امام دی تعریف کرے تو سمجھنا امام دی شان ہے مرے امام احمد ادا تعریف کرے تو کوئی میاں رحمت علی جیسا کرے پھر شان امام احمد سے یار ایکل مت مر مج گئی اس جنگ میں کہہ دے مشہور گل نے افلاتون نے آخیا ستو د جوہلا جاہل باشد جہلوں کا تعریف کیا ہوا جہل ہوتا ہے خدا دے بندے ساڈے نبی پاک کی شان کیوں ہے اس واسطے سارے نبی سرور اللہ تعالی وسلم تعریف رب رحمان کیتی جے رب تعریف نہ کرے ہوں میں موٹی جی مثال دینا رب تعریف کیتی نبیاں تعریف کیتی صحابہ تعریف کیتی اہل بہت تعریف کی تو ہنجیڑا بندہ آکھے جی سادے نبی پاک سرکار دی تے مصطفیٰ قریشی تریف کر گیا تو کو چگل ہے تو ہنجیڑا کچھ اگل دا پترہ ہے اور انتری دا اب اے تینو رب رحمان دی تریف کوج نہیں دیسی توجہ ڈیو بھر بھر بھر اے تینو رب بھی نظر اچھ نہیں آیا تینو رسول نظر اچھ نہیں آئے نبی نظر اچھ نہیں آئے صحابہ نظر اچھ نہیں آئے ولی نظر اچھ نہیں آئے تینو کنجر نظر اچھ उदाह बंदा चंगे बंदे तारीफ कर अगला चंगा बनता मंदे बंद तारीफों चे नहीं बनते हम ईमान लाल दस भट्टो की तारीफ भट्टो के मन नहीं जाती नवाज गंजे की करी जाते हैं कि नहीं ईमान लाल दसिया जी जरनल की नहीं क्या वह ऊंचे बन गया کیا سا واقعی گے نیشر او نیادی پٹو تاریف کرتا کوسر نیادی امام محمد رضا دی کرے تو فیچر منہ میں منہ بند کر دیا جہے جا کنجر امام احمد رادی تاریف کرنے لگے اخانے گے وہی چکر دا چپ یہ بوتھا بند ہونا چاہیے یہ زبان امام احمد رضا کے حق میں کھلنے کے قابل نہیں امام احمد رضا کی کوئی تعریف کرے تو شریعت کا امام کرے اللہ دا ولی کرے وہ زبان کرے جیڑی زبان ذکر خدا تے ذکر مستفاق کری ہو زبان کیوں کسی امام پاک دی تعریف کرے ہوئے <میدنی> جی کردہ پیا نہیں دیکھنا کی پیا کر کوئی حیثیت گتی نہیں اچھا ویخنی کہ انہوں دی تعریف کرنا والے اللہ دے بندے نیک صالح متقین ہیں گھر رے کے گل اگان بھی جگہ نکل گئی کوئی مسائل نہ جان تحقیق کر کے ضرور صحیح دسا اس واسطے مسائل کسے پاسوں نہ پوچھے کرو میرے نال رابطہ کریا کرو میں جگ ویک بیٹھا ہوں ہندوستان دے اندر علماء ہیں یہ میرا دل کرتا ہے یہاں پر ہمارے پیر صاحب ہیں تو فرماتے ہیں ناچ اور رقص کے ساتھ ذکر کرنا افضل عبادت ہے خود بھی ناچتے ہوئے ذکر کرتا ہے انہوں آخ نہیں اچھا ایڈی عبادت توں آنا پیا کر پوری کریں گے نال اپنے رن لایا پیر آج دلہ بننا نال بن بے ملا نچیا تو کی نچیا जे भी मुश्किल है अपनी, करा बार लिया। अपनी उकरा। जे में मैं हाद खिताबे चूरे शरीफ तक चूरा शरीफ बड़ा वास्थाना व्डे तदों सु नफर जारी बड़ी लन ती बनी पीला माशा अलग बचा हुआ उन्होंने जी साहबजाद का मंजूर आसिफता हहर बादशाह उन्हें खिताब किया तो की आख्या भाई करना बच बैठी है तो खिताब का कर रहा कि भाई मर्द को तो मिले चार, चार औरतें औरत को बोलिए एक मर्द ये क्या इंसाफ है कसम में मेरे को केसर पड़ी भई, फिर फिर आख पीर दा पुत्र हाँ फिर दो प्रोफेसर फिर अरे जन्नत में मर्द को तो 70 घोड़े मिले और औरत को बोली एक मर्द जैसे मर्म जान छुड़ाई दुनिया में मेरी उथे सी तकीर मैं अगर किस दी उन्हें आख पीर साहब अग है मैं आख्या फकीर का हाल है करो इन शाला पीर मत मैं बोला मैं आख्या मैं कुरान अभी दलीला नहीं दिता जरा एडा लानती हो गया कुरान अभीस रुकी दिया मैं क्या पीर नो पीर जी और तू जो अपनी घर वाली तो एडा ही परेशान है वह दिए तरह मैं चार जोगियां तू एक ते प्रीर तेरी तू रन तो जो परेशान है दस तू सारा समझो जे तेरी एक तो नहीं खिला तो सानू दस असर तेरे मुरीदा ने तू बन सदा बना ले तू ए बजार के ना बन के तू सारे बनाया سڈیا ترینڈیا آدیاں نے جی میں رب رفت رکھا حق جی نہیں کھلوتی تو تی سانو دس تیرے مریدا گل ہی کونی جب بنتا ہو ہک بنتا پھر جب یہ گل پہنچیے نا اندر پھر خنری مرید آشتی میں گولی مار میں کتے کا پوترا تر کتے ہونے کی دلیل تیری ہے نا اعت گولی مار سکا مسا میرا مار لا میں یہ چنگی گل ہے حق بیان کرنے والے مر جان ہاں شاء اللہ عزیز ماؤت فرم سے پہ کرنا اور اگر اگر موت آ بھی گئی تو شہدت بھی ہونی میرے نبی فرور اللہ تعالی صلی اللہ تعالی وسلم نے بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ میں حق کہنا ہے فرمایا میں یہ کم کرنا رن ح لر سلام لکھا ہوں اشتہار روڑیاں میں مائیں مولا سنیا میں نہ روڑی تیرے نام مبارک کا کاغذ چھگ دا روڑی ڈگ پوا ہاں मैन ये थान ईमानदार मत समझाना मैंने बड़ी चंगी लगती लग पता नहीं मेन दिल लग, दिल रब सोने गल दि मेरा दिल आख लूसरा मैं, मैं काफर याद कर दरिया मरा क्यों जन मैं हदीश भाग पड़ी دا کر دے سمندر دیاد کردا دریاد کردہ کافر جڑا بندہ مرے گا نا اس دی جان اللہ تعالی خود قبض کرتا ہے میں جدو دی حدیث کے میرے ماجا شریف دی پڑھی ہے نا میرا اندر آخیا میں سونے جی فضل کرے تو دور اوی نی دو ہاں السلام اسلام جان قبض کرتے رہتے کہ جب تو خرچے پتہ نہیں اس لیے چک سے زندگی نو کی کرنا ہے جراب جان کٹے آپ تو سا زندگی کی کرنی آپ غیور اور حق و عالم دین آپ کے نزدیک انگلش پڑھنا پڑھانا کفر ہے تو جس کی سرپرستی میں واحد فرما رہے ہیں آپ کے مدرسے ویسے میں حدیث اور انگلش اور مدرسۃ البنات میں منعقدہ ہے اس کے بارے میں آپ کو علم ہے اور نہیں اور کوئی بیان نہیں ہے وضاحت کو انجمن طلباء اسلام کوئی کیتی ہے سب واسطے برابر ہے کوئی ویسا مدرسہ ہوفر گیا کھڑا ہے یہودیت گئی کھڑیے پڑھنا حرام کلیاں حرام کچھ دن بعد حرام اس میں مدرسہ صرف جس کے اندر کوئی یہود ملاوٹ نہ ہو محمد اربی خالص دین پڑھایا جاوے میں گلحال کرنا پڑا کسی میری نگاہ نو ٹھیک ہے دماخے اگر کوئی سکول گیا اگر تنظیم گئیے شکاری مرکے کوئی میرے نش کرنا چاہے متا حل کوئی مبارک کرنا چاہے متا کرنا گل کر میں مفتی ابد ال کیوم میں قرآن والے دی میسج, دی میسج فلم اور دوسری فلمیں امبیا کے متعلق دیکھنا جائز قرار دیا ہے اگر دیا ہے تو خود کافر ہے اگر انہیں فتوا دیتا ہے تو خود کافر ہے دی میسج فلم چھوڑو دی میسج فلم دے اندر مولا علی بکھائے گئے کیوں یہ تھے بھائی اتنے پائی زفر کھڑے جلال پور جٹا والے زفر صاحب کیوں جی میں مولا علی وغیرہ صحابہ بکھائے یعنی نود باللہ کنر کافر جہے نے وہ صحابہ بننے میں موتی کی گل کرنا وہ جیڑا چوڑا مولا علی بنیا نبی پاک دی بیٹی دا کی بنیا وہ حسن حسین دا کی بنیا رسول کریم دا کی لگا داماد ہوفرا دس اگ دلہ ہے جا خرترے دے ان قتل کرنا حرام دیا استاد یہودیاں جوڑ کے رکھا ہے او کستا واجب سول قتل ہے انہوں گاندھی المدین شہید ونگا کچھ کرنا چاہیے جڑا کافی نبی دا شبر بن کے دا ہے دے دے پر اس پاسے روزانہ اٹھ کے لانت پایا کرو ہے دروے میرے ہاتھ ویکو روزانہ اٹھیا نہ سویرے آ جڑی سڑک آ رہی ہے پیکو روڈ اے تے کھلو کے ارے پاسے ن لانت پایا کرو تب بڑا مہمان ہو سکے ٹولہ لانتیاں دا وسطہ ہے میں انشاءاللہ شاء اللہ اس جنس کا تار گا میں